مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ از و جل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے عظیم الشان کارنامے یعنی پرانے مجید فرقان حمید کے ترجمہ گنز ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے کس انداز میں یہ ترجمہ تحریر کیا یعنی ترجمہ آپ نے قرآن پاک کا کیا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا احتیاطیں آپ نے برتیں ان شاء تذکرہ تبارک کا مختصرہ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا عڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم اور فنون کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی وہ اپنے اور بےغان ہر ایک تسلیم کرتے ہیں کہ آپ علوم قرآن ہوں یا علم حدیث ہوں علم فک ہوں یا اور علوم ہوں اس کے اندر ایک طولہ رکھا کرتے تھے بہت بڑی مہارت رکھا کرتے تھے آپ رحمتہ اللہ ہی طرح علیہ کا جو کتب میں لکھنے کا انداز رہا یعنی آپ کی جو لائبریری تھی جس میں آپ کی کتابیں تھیں اس پر عمومی طور پہ سنت کچھ نہ کچھ حاشی تحریر ضرورت کام پر کہ کہاں مصنف نے کوئی چیز چھوڑی بیان کرنا ہے تو اس کو لکھ دیا یہ امام اہل سنت کا ایک طریقہ کار اور اللہ یہ مطالعہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے ابتدا میں امام اہل سنت کے ذوق مطالعہ کے حوالے سے سنا بھی تھا آپ رحمت اللہ تلا فن تفسیر کے بھی امام تھے فتح رضبیہ شریف پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رضویہ میں تفسیر کے حوالے سے کس قدر زبردست کلام کیا ہے مفتی حنیف العالیہ نے جامع الحادیث کے نام سے امام اہل سنت کا ایک مجموعہ جمع کیا جس میں امام اہل سنت کی لکھی ہوئی احادیث طیبہ یعنی مختلف تصانیف میں جو احادیث طیبہ امام اہل سنت نے ذکر کی تھی وہ اور اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت نے فتح رضویہ اور دیگر مقامات پر آیات کی جو تفسیر کی تھی اس کو جمع کیا ہے تو تین جلدوں کے اندر آیات کی تفسیر جو امام اہل سنت نے کی ہیں انہوں نے ایک مقام پر اس کو جمع کیا ہے کہ جس کو پڑھ کر بندہ حیران لے جاتا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا علیہ کو قرآن پاک کی تفسیر کے اندر کس قدر مہارت حاصل تھی آپ نے قرآن پاک پر ویسے تو بہت سارے کام کیے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے تفسیر کے حوالے سے لیکن بنیادی اعتبار سے آپ کا جو ایک عظیم کارنامہ ہے وہ کنز المان ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام اہل سنت کچھ نہ کچھ لکھا کرتے تھے حواشی لکھتے تھے تو ہواشی لکھنے کے لیے یعنی لکھنے کے لیے امام اہل سنت کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی کہ آپ مختلف کتابوں کی طرف جائیں اس کو دیکھیں اس کی طرف رجوع کرنے کے بعد اپنا کوئی حاشیا لکھیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ایک بے مثال حافظہ عطا فرمایا تھا اور جو ذہانت فرمائی تھی اس کی روشنی میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی آسانی ہر کتاب پر حاشیہ لکھا کرتے تھے جس میں آپ کو کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی تو کنسر ایمان کا جو معاملہ پیش آیا وہ اسی طرح پیش آیا کہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کے خلیفہ عجل حضرت صدر یا بطور طریقہ مورانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے درخواست کی کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کر دیجئے اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ سے ارض کی گئی کہ کس قدر ابھی عوام کو قرآن پاک کے ترجمے کی حاجت ہے جو اس وقت بعض ترجمے تھے تو وہ کس قدر غلطیوں سے بھرپور تھے کیسے کیسے خطرناک بعض آیات کے تراجم اس میں کر دیے گئے تھے تو امام اہل سنت رحمت اللہ کے بارگاہ میں آپ نے کی صدر نے کہ آپ رحمت اللہ تلا قرآن شمید کا ترجمہ کر دیں تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ نے پہلے تو معذرت کی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کے کثرت سے مسائل آیا کرتے تھے جس کے آپ جواب لکھا کرتے تھے جس کے بعد تصانیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواباد مختلف قسم کے کام امام اہل سنت کے ذمے تھے تو اب اس پر ایک اور بڑا کام یہ سر لے لینا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنا یہ واقعی ایک مشکل تھا لیکن صدر الشریعہ بدر طریقہ رحمۃ اللہ تلاڑے آپ سے گزارش کرتے رہے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے پاس مستقل وقت تو ہے نہیں کہ میں اس کے لیے کو وقت مقرر کروں اور اس وقت میں میں قرآن مجید فرقان حمید کا بیٹھ کے ترجمہ کروں اس لیے آپ رات میں سوتے وقت یا دن میں کا وقت آ جائے کریں یعنی جب آرام کا وقت ہوتا ہے تو اس میں آپ آ جائے کریں اور کاغذ قلم اپنے پاس رکھا کریں اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وعدہ ان سے فرما لیا صدر رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت کے اندر حاضر ہو جایا کرتے تھے ابھی صدر الشریع رحمت اللہ تلا ان کی اپنی ذات اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑی محسن ہے اور ان کے بڑے بڑے احسانات اہل سنت پر موجود ہیں امام اہل سنت کی کئی کتب جو ہمارے سامنے ہیں یہ صدر الشریع رحمت اللہ تعالی کی مساح جمیلہ سے ہمارے سامنے آئی ہیں انہوں نے جس طریقے سے جسزو کی ان کی کوششوں کی بنیاد پر یہ کتابیں ہمارے سامنے آئی اور کنز ایمان کا جو ترجمہ ہمیں حاصل ہوا یہ بھی صدر الشریعہ کی ہمارے پر مہربانی اور ان کا احسان ہے کہ امام اہل سنت کے پیچھے مسلسل لگے رہے اور پھر امام اہل سنت کو اس بات پر راضی بھی کر لیا اچھا اب ترجمہ کرنے سے پہلے بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کو کچھ اشکالات تھے کہ اس زمانے کے اندر بلکہ آج کے زمانے کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید یا جس طرح دیگر کتب چھپتی ہیں تو جو پریس کے معاملات کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر بے احتیاطیاں برتی جاتی ہیں آ, کس طرح بے ادبی بازوقات ہو رہی ہوتی ہے اور خاص طور پر وہاں پر جو آ, ملازمت پیشہ طبقہ ہوتا ہے جو وہاں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں بالخصوص جو آ, نیچے مشینوں وغیرہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان معاملات کے اندر بے احتیاطیاں کیا برتتے ہیں وضو ہونا تو آ, بہت بڑی بات ہے بعضوقات قرآن کے اوراک بکھرے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ مقدس چیزوں کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو یہ بڑی بے ادبیوں کا اندیشہ تھا تو امام اہل سنت نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ معاملات کون دیکھے گا تو صدر شریعہ نے ساری باتیں اپنے ذمے لیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک چھپنے تک یہ سارا کا سارا میرے ذمہ ہے کہ مین تمام احتیاطوں کے ساتھ جو جس طرح بھی کام کرنے والا ہے وہ سارے باوضو ہوں گے تمام کی تمام تہارت کے ساتھ یہ تمام کے تمام معاملات کو نپٹائیں گے آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائے تو صدر الشریہ نے یہ سارا ذمہ اپنے اوپر لیا آپ صدر الشری رحمت اللہ تلاڑے روزانہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں دوپہر کو سوتے وقت یا رات کے سونے کے اوقات میں جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی آرام کے لیے لیٹتے تو اس وقت آپ پہنچ جاتے کہ کچھ دیر امام اہل سنت یہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھا دیں گے خود فرماتے ہیں صدر الشریہ رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ تلاڑے زبانی طور پر آیات کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر شریع رحمت اللہ تعالی اس کو لکھتے رہتے یہ ترجمہ اس طور پر نہیں ہوتا تھا کہ امام اہل سنت کے سامنے کوئی تفسیر کی کتابیں رکھی ہوں یا لغت کی کتابیں لکھی ہوں اس کو آپ ملازہ فرمائیں پھر اس کے بعد اس آیت کے معنی سوچیں ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی برجستہ فل بدی قرآن پاک کا ترجمہ لکھواتے جاتے تھے جیسا کہ قرآن مجید فرق کیا, کوئی مضبوط حافظ ہو اور وہ قرآن مجید پاہ نے حمید پڑھتا جاتا ہے اس حرم میں امام اہل سنت رحمت اللہ ہی تلارے یہ تنزل ایمان کا ترجمہ یعنی قرآن پاک کا ترجمہ وہ صدر شریعہ کو لکھواتے گئے سنت کے لکھونے پر اس کے بعد آپ اور دیگر علماء کرام جب اس ترجمے کو بڑی بڑی تفسیروں کے ساتھ ملاتے تو جیسا امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہی تعالی نے ترجمہ لکھوایا تھا, تھا یعنی جیسا تفسیروں کے اندر اس آیت کا معنی بیان کیا گیا ویسا ہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کنزول امان کا ترجمہ کروا دیا کرتے تھے اور یہ صرف دعوے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد علماء کرام رحمہ اللہ نے امام اہل سنت کے اس ترجمہ کنز ایمان کے محاسن لکھے یعنی اس کی خوبیاں لکھی اور ترجمہ کنز ایمان کے حوالے سے واضح کیا کہ اس کا ترجمہ اصلاف کی جو تفصیلیں ہیں ان کی کس قدر مطابق ہے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید پر ایسی گہری نظر تھی اس قدر آپ کا قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ تھا کہ جو ترجمہ آپ کروا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو فی الوقت تفسیروں کی طرف جانے کے حاجت یہ نہیں پڑ رہی لیکن آپ رحمت اللہ علیہ جو ترجمہ کروا رہے ہیں وہ بعین ہی اسلاف کی لکھی ہوئی تفسیر کے عین مطابق ہوا کرتا تھا وجہ یہی کہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ان تفاصیل کا مطالعہ آپ کا موجود تھا پہلے سے کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک کی طرف سے عطا كردہ بے مثل حافظہ اور ذہانت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید فرقان حمید کا اس انداز میں ترجمہ کرواتے چلے گئے حتیہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے وہ مبارک گھڑی بھی آئی کہ امام اہل سنت کا یہ ترجمہ کنزر ایمان الحمد یہ مکمل ہو گیا اور پھر اس کے بعد صدر الشریہ کی جو کوشش تھی آپ کی جو محنت تھی الحمد للہ کنزول ایمان چھپ کر امت کے درمیان عام بھی ہوا اور پھر اس کے بعد الحمدال جو امام اہل سنت کے اس دور کے اندر نائب ہیں اور جنہوں نے امام اہل سنت کی تعلیمات کو امت کے درمیان عام کیا ہے امام اہل سنت کے عاشق ہیں یعنی امیر اہل سنت دامت دامد العالیہ انہوں نے الحمد للہ ازد ودل تنظر ایمان کو چھاپنے کا انتظام کروایا یعنی آپ نے اپنی مجالس کو بالخصوص مجلس سے المدینہ کو اس بات پر مقرر کیا گیا آپ کی طرف سے کہ انہوں نے قنز ایمان کو شائع کرنا ہے جس کے ساتھ تفصیل اور عرفان بھی ہو تو وہ شائع کرنی ہے اور جس طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احتیاط بیان فرمائی تھی کہ اس انداز میں اس قرآن پاک کے ترجمے کو پردیش کے اندر شائع کیا جائے گا وہ تمام کی تمام الحمد للہ جب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی اور سب احتیاطیں کی گئیں کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو بے وضو ہے اور کسی بھی طرح پرانے مجید فرقان حمید کے کسی ایک ورگ کی بھی کوئی بے ادبی ہو سکے یہ قنض ایمان اللہ تبارک تعالی نے اس کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی اور کئی علماء نے بلا شبہ بیسیوں کتابیں تو ویسے ہی کنز المان کے جو سمرات ہیں تنظول ایمان کے جو فضائل ہیں کنز المان کے جو محاسن ہیں اور اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو بیان کرنے پر لکھی گئی لیکن باقاعدہ یہ تنظر ایمان کا ترجمہ وہ ہے کہ جس کے اوپر علماء نے تفسیریں لکھنا شروع کی سب سے پہلے خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اس کی تفسیر کے کچھ باتیں لکھوائیں لہذا صدر الشریہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ترجمے کے بعد میں نے چاہا کہ اعلی حضرت اس پر نظر ثانی فرما اور جا بجا فوائد تحریر کر دیں یعنی کچھ نہ کچھ باتیں آیات کی تفسیر کے اندر بھی لکھواتے چلے جائیں چنا بہت اسرار کے بعد یہ کام شروع کیا گیا فرماتے ہیں دو تین روز تک کچھ لکھا گیا مگر جس انداز سے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے لکھوانا شروع کیا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ قرآن پاک کی بہت بڑی تفسیر ہوگی کم از کم دس بارہ جدوں میں پوری ہوگی اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنی مبسوط یعنی اتنی طویل تفسیر کی تحریر کی کیا حاجت ہے ہر صفحے میں کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں ہونی چاہیے جو حاشیے پر لکھ دی جائیں لہذا یہ تشریر جو ہو رہی تھی یعنی فوائد جو لکھے جا رہے تھے مامے لکھوا رہے تھے وہ بند کر دیے گئے اور پھر بس جو مشیت باری تعالی تھی کہ دوسری تحریر کی نوبت ہی نہیں آئی آپ صدر شریف فرماتے ہیں کہ کاش وہ مقصود تحریر جو آدھا حضرت لکھوا رہے تھے اگر پوری نہیں تو ایک پارے تک ہی ہوتی جب بھی شائقین علم کے لیے یعنی علم کا شوق رکھنے والوں کے لیے وہ جواہر پارے بہت مفید اور کارآمد ہوتے ان سنت رشمت اللہ تعالی اس پر تفسیر میں کچھ نہ کچھ بھی لکھوا دیتے یا ایک ہی پارے پر لکھوا دیتے تو ہمیں تفسیر کے بہت سارے فوائد اس میں حاصل ہوتے علمی بہت سارے موتی ہمیں حاصل ہوتے لیکن اللہ تبارک و کی مشیت تھی کہ امام اہلسنت رحمتہ اللہ نے کچھ ہی فوائد لکھوائے اس کے بعد علماء کا صدر الشریعہ رحمه اللہ کا ذین بنا کہ اتنی تفصیل کی ابھی فی الوقت حاجت نہیں ہے لیکن پھر بعد میں خود ہی اس بات کا احساس ہوا کہ کاش کچھ نہ کچھ ہم لکھوا ہی لیتے ہیں تو امام اہلسنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اولا خود اس پر کچھ فائدے تحریر فرمائے اس کے بعد علماء بدستور امام اہلسنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے اس ترجمہ کنز الایمان کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھتے رہے مثلا صدر الافادل حضرت علامہ آبادی رحمت اللہ تعالی جو امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں انہوں نے اس کنزل ایمان کے اوپر خزائن الارفان کے نام سے تفسیر لکھی پرانے دور کے اندر یہ تفسیر لکھی گئی امام اہل سنت کے بالکل قریب ہی دور کے اندر یہ تفسیر تھی اور مختصر اور جامع ترین یہ تفسیر لکھی گئی اور اس کی انتہائی خوبی یہ ہے زبردست خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کنز ایمان کے ترجمے کے ساتھ ایسا ربط باندھا ہے کہ اگر کنزل ایمان اور خزین الفان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو آپس میں کوئی ربط ٹوٹتا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی تحریر کو مسلسل پڑھا جا رہا ہے یعنی وہ بالکل جوڑ دیتے ہیں ایک آیت کے مفہوم کو دوسری آیت کے ساتھ کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ ایک پوری کتاب جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے درمیان میں کوئی فرق اس کے اندر نہیں آ رہا تو بڑے خوبصورت انداز میں صداد رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خزائن اور عرفان کو لکھا ہے اور اس میں کئی تفسیروں کا مواد الحمد انہوں نے جمع کیا ہے بیان کیا ہے انتہائی جامع اور مستند ترین یہ تفسیر ہے پھر اس کے بعد اسی ترجمہ کنز المان کے اوپر حکیم الامت مفتی احمد یا رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے تفسیر نور الفان کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی اس کی وہ بھی الحمد اللہ شائع ہے اور یہ تفسیر بھی اپنی جگہ پر بڑی جامع ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی سے دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی ہر آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان کی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کیا ہے ہر آیت کے ذمن کے اندر اب وہ تفسیر تو معلوم نہیں کون سی ہے لیکن اگر ہم مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر نور الرفان کا مطالعہ کریں تو اگرچہ کہ ہر آیت کے تحت تو نہیں لیکن آپ اگر اس کا مطالعہ کرتے جائیں گے تو کم از کم ستر اسی فیصد آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ ہر آیت کے تحت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کو ہی بیان فرمایا ہے اس کے بعد اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ خلیر الملت مفتی خلیل میاں برکاتی صاحب رحمۃ اللہ ہی طلع جو صدر شریعہ رحمۃ اللہ ہی طلع کے شاگرد بھی ہیں بہت بڑے عالم دین بھی تھے احسن البرکات کے نام سے آپ کا ایک عظیم شان مدرسہ بابل اسلام سندھ کے اندر حیدرآباد کے اندر موجود ہے آپ رحمت اللہ تلا نے بھی اس کی ایک تفسیر لکھی جو اگرچہ مطبو نہیں ہے لیکن آپ نے بھی اس کے اوپر تفصیل لکھی تھی اسی طرح مفتی اعجاز وری رحمتہ اللہ تلا امام اہل سنت کے گھرانے ہی کے فرد تھے انہوں نے بھی کنزول ایمان کے اوپر تفسیری نوٹس لکھے تھے یوں ہی اور علماء نے بھی اس کام کیا اور اس کے بعد الحمد للہ ایک جامع تفسیر شیخ الحدیث و مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتم العالیہ انہوں نے بھی تفسیر استرات الجنان کے نام سے اس کنزول ایمان کے اوپر تفسیر لکھی اور اس کے ترجمے کو سامنے رکھا اور اس کے بعد اپنا ایک آسان ترجمہ مزید کیا کہ کنزول ایمان آ, اپنی جگہ پر انتہائی جامع ترجمہ ہے لیکن بعض اس میں آ, جو انداز ہے عبارت کا وہ پرانا ہے کیونکہ یہ بہت پہلے لکھا گیا تو اب کی جو زبان ہے اس کے اعتبار سے اس کو اس کو آسان کر کے بیان کیا گیا ہے مفتی احمد یا خان نعمی رحمت اللہ تلعڑے نے ایک مخصوص تفسیر تفسیر نعیمی کے نام سے لکھی جس کے تقریباً گیارہ پاروں کی تفسیر آپ نے لکھی ہے اس میں بھی آپ نے امام اہل سنت کے ترجمہ کنز ایمان کو اول شامل کیا ہے اور پھر اپنا ترجمہ لفظی ترجمہ بھی اس میں کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تفسیر نعیمی کے تقریباً گیارہ پاروں کی تفسیر بھی لکھی بھی ہے تو یہ علماء نے کچھ کام کنز ایمان کے تفسیر کے حوالے سے کیا ہے باقی مختصر نوٹ اور کنزر ایمان کے فنی بباحث کے حوالے سے یہ تو بہت ساری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے کنزر ایمان کی ایک شان یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ان کی عظمت کو بہت زیادہ پیش نظر رکھا گیا ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے اسی طرح انبیاء کرام رام علیہم السلام کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے جو آیات ہیں ان میں انتہا درجے کی احتیاط ہمیں نظر آتی ہے ایسے ترجمے بھی اردو کے اندر موجود ہیں کہ اگر ان ترجموں کو دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر بہت ہی زیادہ الفاظ ایسے استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ جو فی زمانہ استعمال کرنا جائز نہیں اردو کے اندر ان کا استعمال یہ جائز ہی نہیں ہوا کرتا جیسے دو مثالیں میں آپ کے سامنے ارض کرتا ہوں مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطر نے یہ ارشاد فرمایا وہ مکر و مکر اللہ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ مکرو وہ کفار مکر کرتے ہیں فریب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف بھی مکر کی نسبت کی کہ مکر اللہ لیکن اب یہ عربی کا لفظ ہے عربی کے اندر مکر کا مختلف معنی استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو کے اندر یہ فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان کے اندر اس کے معنی مختلف ہیں کہ مکر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خفیہ طور پہ کوئی تدبیر کرنا خفیہ طور پہ کوئی پلاننگ کرنا خفیہ طور پہ کوئی کام کرنا تو دیگر اگر مترجمین کو ہم دیکھیں تو انہوں نے جب یہ آیت کا ترجمہ کیا تو نعوذ باللہ انہوں نے اس انداز کا ترجمہ کر ڈالا کہ وہ مکر و مکر اللہ کہ کفار نے بھی مکر کیا فریب کیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی فریب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مکر کیا فریب کیا اس طرح کے تراجیم بعض نے کیے لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کا ترجمہ کیا تو امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ وہ کفار یہ تو کرتے ہیں مکر فریب کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر فرماتا ہے یعنی اس قدر احتیاط کی کہ اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے گی تو پھر جو اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہے وہ لفظ استعمال کیا جائے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سورہ بدا میں فرمایا کہ کہ ہم نے آپ کو بال پایا تو ہدایت دی اب یہاں پر بال کا لفظ استعمال ہوا ہے اگر اس کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی گمراہ کا ہوتا ہے جو کچھ جاننے والا نہ ہو اس کو کہتے ہیں جس کو معلومات نہ ہو اس کو کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کر بھی ڈالا اس طرح کے الفاظ بیان کر بھی دیے لیکن بال کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو کسی کی محبت میں گم ہو کسی کی محبت میں حد درجہ بڑا ہوا ہو تو اس کو بھی بال کہا جاتا ہے پرانے مجید فرقان حمید میں اس کی مثالیں موجود ہیں سورہ یوسف کے اندر جب سیدنا یوسف علی نبینہ علیہ السلاط اسلام اپنے والد گرامی سے جدا ہو گئے اور ایک عرصے بعد آپ کے بھائیوں کی آپ سے ملاقات ہوئی اور وہ کمیص لے کر سیدنا یوسف علیہ السلاط اسلام کی جب حضرت یعقوب علیہ السلاط اسلام کے پاس آ رہے تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلاط اسلام نے اس کی خوشبو کو دور سے سونگ لیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ, یوسف کہ میں یوسف علیہ السلاط اسلام کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں تو آپ کے جو پوتے پر پوتے وغیرہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے آپ کے لیے لفظ استعمال کیا کہ قالو تم ان کے لفی دولال قدیم کہ بے شک آپ تو اپنی اسی پرانی محبت کے اندر گم ہیں اس میں بھی دولال کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جب دول کے مانا کے اندر ہیں تو اب یہاں پر ان کے جو پوتے تھے وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی بھتیجے وغیرہ تھے یعقوب علیہ السلاط اسلام سے کہہ رہے تھے کہ آپ پرانی محبت کے اندر ہیں وہ یہ تھوڑی کے رہے تھے کہ آپ گمراہی کے اندر ہیں وہ تو جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلاط اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں انہوں نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ محبت کے معنی میں کیے تھے تو اس سے پتا چلا کہ بال کا لفظ یہ محبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے امام اہل سنت رحمتہ اللہ تلا نے جب اس آیت کا ترجمہ فرمایا کہ وَبَجَدَكَ بول لن تو آپ نے اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت کے اندر خود رفتار پایا محبت میں بہت زیادہ بڑا ہوا پایا تو فہدہ تو اپنی طرف ہم نے آپ کو ہدایت دی اپنی طرف کا راستہ دیا تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے بہت ساری باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے کچھ باتیں میں نے امام اہل سنت کے ایک تنزل ایمان کے حوالے سے عرض کی ہیں انشاءاللہ مختصر کچھ باتیں مزید اگلے سلسلے کے اندر امام اہل سنت کی فن تفسیر کے اندر جو مہارت ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے رب العزت والا ہم سب کو امام اہل سنت کی برکات نصیب فرمائے آپ کے مسلک پر ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا یہ بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم